اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا او كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا اور اس کے ساتھ ہی یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے اور اس نیت سے سننے اور سنانے کا شرف اللہ کی طرف سے حاصل کریں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت ہمارا حامی اور مددگار ہے حضرات اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو جس جہان میں بسایا ہے جو دنیا ہمیں دی ہے وہ آزمائش کا گھر ہے امتحان کا گھر ہے عمل کا گھر ہے اور جس درجے عمل کیا جائے گا یہاں اور یہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ عمل کی کوئی اور جگہ نہیں رکھی گئی تیاری کرنے کی جگہ اپنے آپ کو بنانے اور بگاڑنے کی جگہ صحیح طور پر اسلام کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے بعد اپنے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے کی جگہ وہ یہی دنیا ہے یہی ٹائم اینڈ اسپیس ہے یہی عمر کی وہ گھڑیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی جس کو بھی جتنی عمر ملی ہے یہ اللہ کے یہاں طے ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی اور اس لیے نہیں بتائی ہے کہ وہ انسانی فطرت سے واقف ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ کب مرنا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے یا تو وہ ہوں گے جو خوف کے مارے کچھ کر ہی نہیں پائیں گے بہت زیادہ ڈر اور خوف سما جائے گا ان کے اندر اور جو عمل مطلوب ہے جو یہاں ایکٹیویٹیز مطلوب ہیں مختلف قسم کی دنیا میں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں اس کے بجائے وہ چمٹ جائیں گے اور سمٹ جائیں گے زمین پر اور ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہیں گے بالکل لمحے بھر کے لیے بھی غفلت اور گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ غفور الرحیم ہے اللہ کی ذات بخش دیے جائیں گے اس لیے چونکہ ہماری موت کو ابھی وقت ہے زمانہ ہے اس لیے ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لیں جب تھوڑا سا وقت باقی بچے گا تو تیاری کر لیں گے جیسا کہ عام طور سے انسانوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ ایک ڈیڈ لائن رکھتے ہیں ذہن میں یا کاغذ پر لیکن جب وہ وقت بہت قریب آ جاتا ہے تو اس کی تیزی تیاری میں آتی ہے ورنہ اس سے پہلے جو سستی اور کاہلی اور کاموں کو ٹالنے کی عادت ہے وہ جاری رہتی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے ایک مصلحت کے تحت حکمت کے تحت ہماری مدت کتنی ہوگی جو اجلم مصمہ جسے کہا گیا کہ اجل فلا یسترونتوں <تصفح> کہ جب مدت آ جائے گی کسی کی بھی تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے نہ پیچھے گھٹایا جا سکتا ہے وہاں تاریخیں چیک نہیں کی جاتی ہیں کہ آپ کی کون سی تاریخ خالی ہے کون سی ڈیٹ خالی ہے اس میں آپ کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے گا اور آپ کو بلایا جائے گا بلکہ جو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت طے فرما دیا ہے اور لا یوس علوما اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا لوگوں سے پوچھا جائے گا خالق سے نہیں پوچھا جا سکتا مخلوق سے پوچھا جائے گا لوگوں سے سوال کیا جائے گا اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بسایا اس دنیا میں جو ذمہ داری دی گئی کہ کام کریں اور یہاں پھولوں کے سیج بھی ہیں اور آگ کی بھٹیاں بھی ہیں اور اس کے نمونے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی جنت اور جہنم کی شکل میں آپ اپنے کو آگ کے لپیٹ میں نہیں پیش کرتے آپ کو پھول چاہیے ہریالی چاہیے کیاریاں چاہیے دنیا میں بھی یہ پسند ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہ یقین اگر تازہ رہے یہ یقین اگر تازہ رہے جو تمام مسلمانوں کا ایمان ہے آمن تو بلّہ و ملاقتی ہی و والقدر ہی و آخر خیری و رہی من اللہ تعالی و فی والبعث بعد الموت موت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے من كان يؤمن و بلّہ ولیومل آخر اللہ پر ایمان جس کے اندر رسولوں اور فرشتوں اور اللہ کی کتابوں اور سب پر ایمان داخل اور ایک طرف آخرت کے دن پر ایمان کہ ایک ادار الا ہے یہ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اولا ہے یہ پہلی زندگی ہے. اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دوسری زندگی ہے اور وہی آخری زندگی ہے اور اس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے ہمیشہ باقی رہنا ہے یہ استحصار یہ دھیان یہ توجہ ہر وقت یہ خیال کانسنٹریشن اس بات پر کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے جو چیز ختم ہونے والی ہے جس چیز کی مدت کم ہے جس کی عمر کم ہے ہمیں معلوم ہو کہ فلاں صاحب فلاں پوسٹ پہ ہیں لیکن اگلے مہینے ان کا تبادلہ ہونے والا ہے یا ریٹائرمنٹ کے مرحلے سے گزریں گے تو سیاسی پارٹیاں بھی دیکھی جاتی ہیں جن لوگوں کو کام کرانا ہوتا ہے تو دیکھتے آخری ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ ان سے اپروچ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے بدل جائیں گے آگے کی حکومت جو آئے گی ان کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے گی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا ہر انسان اپنے تمام معاملات میں یہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ لاسٹنگ کرنے والی ہے باقی رہنے والی ہے اس پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے نسبتاً جو چیز بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے جو پانی کا بلبلا ہے جس کی جس کا اپنا کوئی وجود نہیں اس کے بارے میں زیادہ وقت لگانا زیادہ توجہ دینا اور اپنی پوری توانائی اس پر صرف کر دینا یہ عام طور سے دانشمندی کی بات نہیں سمجھی جاتی ایک اقل مند انسان ایسا نہیں کرتا یہ دنیا بالکل یہی مثال رکھتی ہے کہ اس میں تیاری کا موقع دیا گیا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار کر لی جائے جنگل میں چلا جائے انسان پہاڑوں پر چلا جائے اور ہمیشہ سجدے میں پڑا رہے اپنے آپ کو تکلیف دے اپنے کو سوسائٹی سے کاٹ لے اور وہ لوگوں سے ملنا گوارہ نہ کرے وہ لوگوں سے ڈرتا ہو انسانی تعلقات سے گھبراتا ہو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں قرآن نے کہا وہ رحبانی ماں کتبنہ علیہم جو رہبانیت کا طریقہ عیسائیوں نے ایجاد کر لیا کہ سوسائٹی چھوڑ کر وہ باہر چلے گئے اور عبادت میں لگ گئے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا ہم نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی الب تغا اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا کام کر کے عمل کر کے اپنے کو لوگوں کے درمیان پا کر اور اپنی زندگی گزار کے فما روحا حق کر انہوں نے اس وعدے کا لحاظ نہیں کیا اور اپنے اوپر دشواریاں پیدا کر لی اس لیے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی سماج میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے نہ فرشتوں سے جا ملتے ہوئے نہ شیطانوں اور جنوں سے جا ملتے ہوئے بلکہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے آدم کے بیٹوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا جو ملکوتی صفات ہیں جو فرشتوں کی صفات ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے نافرمانی ویسے ہی انسان یہ توجہ رکھنے لگے کہ میں گناہ کر رہا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں گویا نافرمانی کر رہا ہوں گناہ کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے چھوٹا سا گناہ ہے لوگ تو شراب پیتے ہیں بار میں پوری پوری رات گزارتے ہیں لوگ رقص اور موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں گانے گاتے ہیں ناچتے ہیں دنیا بھر میں آوارہ ہو چکے ہیں میں تو ان میں بہت اچھا ہوں میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں تو صدقے بھی دیتا ہوں میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ بھی دیتا ہوں بہت سے خیر کے کام کرتا ہوں میں خوش اخلاق ہوں میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں میں فلاں ہوں فلاں ہوں ابن فلاں ہوں میں فلاں خاندان سے ہوں میرے والد اتنے بڑے تھے انہوں نے یہ کام کیے بہت سی چیزیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ یاد آنی چاہیے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے لیکن اس کو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو جواز فراہم کرنے کے لیے انسان کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا کر رہے ہیں لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں نافرمانی نافرمانی حضرت صاد ابن بلال نے فرمایا کہ تنظر آپ یہ مت دیکھیے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ یہ دیکھیے کہ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں نافرمانی کس کی کر رہے ہیں جس کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کے حکموں کو توڑ رہے ہیں جس کو ناراض کر رہے ہیں جس کی مندی کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی کر رہے ہیں چلی بہت سے لوگ کرتے ہیں میں نے کر لیا پھر توبہ کر لیں گے کوئی بات نہیں ارادی گناہ معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے معلوم ہے کہ مجھ جیسے شخص کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کے باوجود بھی یہ سوچ کر کہ سوسائٹی میں اتنا غلط نہیں سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ سے کوئی ہمارے اسٹیٹس پر اثر نہیں پڑے گا لیکن معلوم ہے کہ گناہ ہے معلوم ہے کہ یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اگر اس وقت ہم نے پرواہ نہیں کی اور یہ سوچا کہ ایسا ہو جایا کرتا ہے یا دروازے کھلے ہوئے ہیں ہزار یہ چیز انسان کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی کبھی کبھی جری بنا دیتی ہے کبھی کبھی نیڈر بنا دیتی ہے پھر دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں پھر گناہ کرتے ہوئے گناہ کا احساس بھی نہیں رہ جاتا اور یہ بہت ہی خطرناک چیز کہ جب انسان گناہ کرے اور پھر احساس بھی رخصت ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا احساس ہو تو یہ سوچے کہ کوئی زیادہ بڑا تو نہیں ہے یا یہ سوچے کہ شاید کسی مسلک میں کسی عالم کے یہاں کسی مفتی کے یہاں ہو سکتا ہے اس کی کوئی اجازت ہو دل کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن دل اس کی نفس اس کی تعویل کرتا ہے نفس اس کو سمجھاتا ہے بہلاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی محبت میں انسان جوان ہوتا ہے اسی چیز کی محبت میں بوڑھا بھی ہوتا ہے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اگر اپنے نفس کو گناہوں کے ذریعے سے اور لذتوں کا دودھ پلاتے رہیں گے مسلسل عادی بنا دیں گے تو کبھی دودھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا کوئی بھی عمر ہو جائے اس کی مسلسل اسی پر رہنا چاہے گا اور نفس کو اگر کنٹرول کرنا سیکھ جائے انسان اور یہ سیکھ جائے کہ نہیں تم غلط لے جا رہے ہو مجھے ان سیرا کی مستقیم اللہ نے فرما یہ میرا راستہ ہے نفس اس راستے سے ہٹا کر اس طرف لے جاتا ہے اس طرف لے جاتا ہے پیچھے لے جاتا ہے کہیں اور لے جاتا ہے السُبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن <سَبِيلِ> یہ سب جدا جدا راستے گمراہ کرنے والے ہیں میں اس پر نہیں جا سکتا اور اگر خدا نخواستہ نفس حاوی ہو جائے اور حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام نبی ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں وما نفسی نفس ما کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مجھے اللہ نے بچایا میں بھی اپنے کو بری نہیں کرتا ہوں میں اپنے آپ کو بڑا پاک باز نہیں کہہ رہا ہوں حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا آزاد یوسف علیہ السلط نے فوراً کہا معذ اللہ انسن اللہ کی پناہ کدھر بلا رہی ہو تم وہ میرا رب ہے اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے نعمتیں ادا کی ہیں، میں اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا بغیر کسی غور و فکر کے فوراً انکار کیا تھا انہوں نے اس کے باوجود کہا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا چونکہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے خوب دیتا ہے مبالغ کا سیگا خوب زیادہ دیتا ہے اور لام جب لگ جاتا ہے تو اور تاکید کے معنی ہو جاتے ہیں کہ نفس ہر وقت لگا رہتا ہے کو یہ نہ سمجھے کہ نفس فارغ ہو جاتا ہے ہم مسجد میں آ گئے ہم نماز کے اندر آ گئے ہم حج کے احرام میں آ گئے عمرے میں آ گئے ہم خانہ کعبہ کے آس پاس آ گئے ہم مسجد حرام میں آ گئے ہم روزہ نبوی کے قریب آ گئے ہم انتہائی مقدس جگہوں پر بھی آ گئے. ہمارا نفس ہمارے ساتھ رہتا ہے ایسی ایسی اور ایسی جگہوں پر اور مضبوط ہو جاتا ہے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اگر انسان مشق نہ کرے اس کو چیت کرنے کی اور اس کو ہرانے کی تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور تعویل کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہو رہا ہو آئندہ نہیں ہوگا میں ایسا برا انسان تو نہیں ہوں نفس یہ سمجھاتا ہے کہ میں ایسا برا انسان تو نہیں ہوں میں تو اچھا ہی کرتا ہوں ہمیشہ ہو جا رہا ہے کبھی لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کو استدراج کہتے ہیں استدراج کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے چھوٹ دی جاتی غلط کام ہو رہا ہے اس کے باوجود اپنا ہر کام صحیح چل رہا ہے گھر میں سب صحت مند ہیں مال و دولت کی فراوانی ہے کہیں کوئی کمی نہیں ہے علم بھی حاصل ہو رہا ہے کام سارے اچھے چل رہے ہیں کہیں کوئی آزمائش نہیں ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش اچھائیوں سے بھی ہوتی ہے اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے اس میں انسان سمجھ نہیں پاتا ہے سم مبدلنا مکان السیئه الحسنہ برائی سے نکال کر مشکل حالاتوں سے نکال کر اور اچھی حالت میں لے آتے ہیں انسان اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے لیکن ان بطش ربك لشدید پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت ہوتی فلما نسو ما ذکر به فتحنا علیہم ابواب كل شیء ان کو جو کچھ یاد دلایا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ یہ کرنا اس کو یاد رکھنا جب انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے سارے خیر کے دروازے ان کے پر کھول دیئے خیر کے لفظ سے نہ کہیں تو ساری آسائش کے اور راحت اور آرام کے دروازے ان پر کھول دیے جب وہ لگے اس سے لطف حاصل کرنے اور اس کے اندر منہمک ہو گئے بغتتن پھر اچانک ہم نے پکڑ لیا فیدہ سن حیران رہ گئے کہ کی یہ کیسے ہوا؟ فَقُطْ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلمُ زلم کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دی گئیں اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے رب للہ تو یہ انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کے استدراج سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے اف امین مکر اللہ فلا مکر اللہ, اللہ, اللہ القوم کیا وہ اللہ کی تدبیروں سے اطمینان میں رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اللہ رب العزت ڈھیل دینے والے ہیں ماف کرنے والے ہیں بخش دیا جائے گا یا یہ بھی خیال نہیں آتا اللہ کی تدبیروں سے اور اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ امن میں رہتے ہیں اطمینان میں رہتے ہیں اس کے بارے میں وہی لوگ نہیں سوچتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں جو بہت ہی زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا صحابہ اکرام سے کہ آج میرے سامنے جنت بھی پیش کی گئی جہنم بھی پیش کی گئی مجھے دونوں منظر دکھائے گئے اور خدا کی قسم میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم وہ تم دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے وہ تم سن لو جو میں نے سنا ہے لباحق تم قلیلً تو تم ہسنا چھوڑ دو بہت کم تمہارے لبوں پر ہنسی آئے مسکراہٹ آئے غفلت کیسی سی ہنسی ہو جس میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے ہنسنے کے لیے ٹکٹ خرید خرید کر جاتا ہے اپنے دل کو مردہ بنانے کے لیے جاتا ہے یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ڈپریشن کا ہمارے ٹینشن کا ہماری مشکلات کا حل شاید یہاں نکل جائے موسیقی میں ناچ گانے میں زیادہ ہنسنے میں شاید میرا دل بہل جائے لیکن روح کو سکون ملتا ہی نہیں ان چیزوں سے روح کا سکون اللہ کی یاد میں روح کا سکون یاد کر لینے میں ہے فرمایا کہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ آپ کو یاد کر لے اللہ کا یاد کر لینا بڑی چیز ہے آپ نے اللہ کو یاد کیا اس کیفیت کے ساتھ گناہ میں پڑھتے پڑھتے اچانک یہ یاد آیا یعنی میں غلط راستے پر جا رہا ہوں فوراً دل نے آپ کے روک لیا آپ کے ضمیر نے آپ کو ملامت کی کہ تم کر کیا رہے ہو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے ایک شعر سنا تو رونے لگے بہت زیادہ روئے اور وہ شعر یہ تھا کہ خلوت فلا تقل قل علی اگر کبھی اکیلے میں رہو تو یہ مت کہو کہ میں اکیلے میں ہوں یہ مت سوچو کہ میں اکیلے میں ہوں بلکہ یہ سوچو کہ ایک نگراں میرے ساتھ ہے ایک ذات ہے جس کی نظر ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے اکیلے میں ہوتے ہوئے تم برے کام کر لو اکیلے میں رہ کر تم حرام کاروبار کر لو لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر تم اپنی اچھی امیج پیش کر کے دوسرے بہت سارے غلط کام کر لو مختلف ناموں سے کر لو اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے یہ احساس کہ اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ اب تو و حق لها ان تط عثمان میں ایک آواز سی ہو رہی ہے اور حق ہے کہ آواز ہو اس لیے کہ اتنے فرشتے اتنے فرشتے اس پر سجدہ کر رہے ہیں کہ کہیں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے الا وملک واضع جبھته ساجدا ہر فرشتہ سجدے میں ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن یہ فرشتے جب قیامت میں جمع ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے سبحانک ربنا ما عبدناک حق عبادتک اے ہمارے رب آپ کی ذات پاک ہے ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ کتنی خوفناک بات ہے اللہ کی پکڑ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مسئلہ تو تم نکل جاؤ لَتَجْعَرُونَ إِلَى السَّعُدَاتِ تم تم جنگلوں میں نکل جاؤ باہر اپنے گھروں کو چھوڑ دو اور تم اپنی عورتوں کے ساتھ بالنساء تم الفرش بستروں پر سونا چھوڑ دو یعنی تمہاری جو راحت ہے تمہارا سکون ہے وہ غارت ہو جائے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کتنی سخت بات ہے جس کا حساب و کتاب اللہ کے دینا اور جس کی پکڑ خود اس دنیا میں ہو جاتی ہے مختلف طریقوں سے اور اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا لیتنی تنی کن تو شج تن اللہ کاش میں کوئی پودا ہوتا کہ جسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا اور اس سے کوئی حساب بھی نہ ہوتا اس حدیث کو سننے کے بعد ان کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوئی ڈر کی اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ کی کہ انہوں نے یہ فرمایا اسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولو یو آخ اللہ صبی ماں کا مارکا علیہ ہ منداب <دَعبًا> اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانے لگے جو کچھ لوگ کرتے ہیں جو کچھ لوگوں کے کرتوت ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی کوئی بسنے والا اور رینگنے اور چلنے والی کوئی مخلوق نہ چھوڑے لیکن اللہ رب العزت کی مصلحت ہے کہ لوگوں کو یو آخر الا اجلم مسمّہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں موقع دیتے ہیں کہ استغفار کریں لوگ تحبہ کریں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں راضی کرنے کی کوشش کریں صحابہ اکرام نے جب یہ حدیث سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو غط وجوہ ہم و خنین اپنے چہروں کو چھپا کر رونے لگے بہت دیر تک روتے رہے رونے کی آواز آنے لگی کہ اللہ ہم کیا جواب دیں گے آپ کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے ہم لوگوں کے سامنے کیا ہیں اور تنہائی میں کیا ہیں تنہائیوں میں اللہ رب العزت کا پاس و نہ رکھنا اس لیے کہ خشیت اور خوف کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ لحاظ رکھا جائے اس کا خوف کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ انسان گھبرا کر پریشان ہو کر کچھ فیصلے ہی نہیں کر سکے کچھ عمل نہ کر سکے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنی وہ خشیت عطا فرمائیے اللہ مقصم لنا من خشیتک میں تحول به و بین معاصیک ایسی خشیت ایسا خوف کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائیں آپ کا خیال ہمیں گناہوں تک جانے سے روک دے یا گناہوں کی طرف بڑھیں تو فورن آپ کا دھیان اس سے ہمیں باز رکھ لے ایسی خشیت چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کے پاس جو سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا اور اس سائے میں اس سائے کے سوا اس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا جب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے رَبَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان>, کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ بیچ میں آپ کی بات کو پیش کرنے والا ہوں بلکہ اللہ رب العزت ہر شخص سے گفتگو فرمائیں گے اس دن, جب اس دن گفتگو فرمائیں گے تو انسانوں کی حالت یہ ہوگی کہ حشر کے میدان میں کوئی پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کا گھٹنے تک ہوگا کسی کا کمر تک ہوگا کسی کے سینے تک ہوگا اور کسی کے بالکل کانوں کے بیچو بیچ تک ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ پکاریں گے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بھائیوں کو نام لے لے کر وہ کہیں گے ہم نہیں پہچانتے ابھی میرا خود برا حال ہے وہ وہاں تھا کام آنے کا مسئلہ یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جو کچھ کیا گیا تھا وہ وہیں کیا جانا چاہیے تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور منانے کی ضرورت پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی جو صورت حال ہے ہم مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ایک بنیادی کام اللہ سے تعلق کا ہے اللہ کی معرفت کا ہے یہاں سے کام شروع جو کام بھی ہو اس کا رخ اللہ کی طرف ہو اس کا تعلق اللہ سے ہو اس میں راضی کرنے کی کوشش اللہ کو کی گئی ہو اس میں منانے کی کوشش اللہ کو کی گئی ہو اس کے ہر ہر کام میں یہ دیکھا جائے کہ کہیں اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا اگر کسی کام کی بنیاد یہ ہے تو اس کام کو ترقی ملنی ہے چاہے وہ سو سال بعد ملے اللہ نے ایسے کاموں کے لیے کامیابی کو مقدر فرما دیا اور کام بہت دیکھنے میں چمکدار ہو بہت سنہرا ہو بہت نام ہو بڑی شہرت ہو لیکن اس میں اللہ رب العزت کا تصور نہ ہو اس میں اللہ کے حلال اور حرام کا دھیان نہ ہو ایسے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلود اور ہمیشگی نہیں لکھی کبھی نہ کبھی اس کو ختم ہونا ہے اور بڑی برائیوں کے ساتھ ختم ہونا ہے اس کے اثرات انتہائی بدبختانہ بہت برے پڑنے والے ہیں اور امت اس سے دوچار ہے کیسے کیسے مصائب ہیں اور فتنے ہیں جو امت کو چار چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں خیر کے لباس میں ایمان اور قرآن مجید کا نام لے کر ایسے ایسے فتنے توحید کے نام سے اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے اور بلانے کے نام سے فتنوں نے گھیر رکھا ہے اس فتنے کے زمانے میں سب سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت اجمالی ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا خوف ہونا چاہیے ڈرنا چاہیے بلکہ جب موقع آئے تو اپنے آپ کو پیش کرنا اپنے آپ کو اس موقف میں رکھنا کہ ہم اللہ کی اللہ کی گناہوں سے باز آنے والے ہوں اپنے کو بچا لے جاتے ہوں اس کی مشق کرنا ایک دن اگر غلط ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو سنبھالنا اور اس کی مشق کرنا کہ اللہ ہماری ہمارے دل کی کیفیت درست کر دیجیے نمازیں ہم پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن ان نمازوں کا دعاؤں کا جائزہ لینا اس کی کیفیت کیا ہے ہم سجدے کرتے ہیں سجدے میں کیا ہماری طبیعت لگتی ہے یا سبحانۂ ربی العلیٰ ہماری زبانوں کا وظیفہ ہے جو تیزی سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سجدے کے ذریعے انسان کو بلند کرنا چاہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ اللہ کی صفت بیان کی گئی یعنی جتنا ہم جھکیں گے سجدے کے اندر اللہ علو اور بلندی ہمیں نصیب فرمائیں گے اللہ نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ اس جھکاؤ سے ہم بلندی دینے والے ہیں. اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے خادم حضرت ربیہ بن قاب نے پوچھا حضور نے ان سے پوچھا خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی رکھتے تھے آپ کی ضرورت پوری کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو میں اللہ سے مانگ لوں گا تمہارے لیے سفارش کر دوں گا سلنی مجھ سے کوئی سوال کر لو تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میں آپ کی خدمت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ پھر پوچھا اور کچھ سلنی اور کچھ سوال کرو انہوں نے کہا ہوا ذاکا یا رسول اللہ اللہ کے رسول بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے بس یہ کر دیجیے تم میری مدد کرو اس سلسلے میں اپنے سجدوں کی کسرت کے ذریعے سجدوں کو بڑھا دو زیادہ سے زیادہ سجدے سجدے میں تین باتیں چاہیے زیادہ سجدہ کرنا تیز ہوائیں چلی بدلی آئی بارش ہوئی موسم اپنے اعتدال کی حالت پہ نہیں رہا بدلنے لگا فورن اللہ کو یاد کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی ہو سکتی ہے ہوائیں بدل گئیں تو یہ کہنا کہ وہ آندھرا کے ساحل سے وہ فلاں طوفان ٹکرایا ہے اس کا اثر ہے اور اس کا تجزیہ کرنا اور نیوز بتانا اور فلاں اور فلاں یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے قوموں کو تباہ کیا گیا ہے کہ تو بڑا اچھا بادل ہے بارش برسائے گا فرمایا بل ہوا مستل تم بھی ریفی ہا عذاب یہ بادل وادل نہیں ہے یہ سخت ہوا ہے جس میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا ہے ڈرو اللہ کے عذاب سے یہ کام ایک سائنسی معلومات کے طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے لیکن کیوں کر ہوا کیوں ہوا یہ دوسری چیز ہے کیوں کر ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا جب اللہ نے چاہا اسے کیا جب چاہا اسے دور کر دیا اس وقت پہ ڈرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہے سورج گرہن ہے چاند گرہن ہے بدلی ہے اب نارمل حالت جہاں بھی ہوئی فوراً نماز شروع کر دی فورن دعا کرنے لگے فورن سجدے میں گر گئے فورن رونے لگے دعائیں کرنے لگے یہ کیفیت ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو بارش ہے اللہ کی رحمت حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب <آزاب> کون سی چیز مجھے گارنٹی دے سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو اس میں عذاب ہو سکتا ہے کون فرما رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے جن کو قریب کر کے معراج میں بلا لیا جن کی محبت کا اعلان کر دیا جن پر رحمتیں آپ اور آپ کے فرشتے ہر وقت نازل فرما رہے کیا کیا خصوصیات ہیں کیسے اوصاف ہیں کتنا بلند مرتبہ ہے لیکن ہر وقت ایک خوف ہے وہ من احماعب اور ابی مشفقون اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ پریشان رہتے ہیں کوئی بھی کام کر لیں تو نہ ماں تو وہ قلوب ہوں وزیلۃ عمران جو ہو سکتا ہے دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں پھر دل ڈرتا رہتا ہے کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے کس نیت سے دیا تھا کیوں دیا تھا کہاں سے دیا تھا پھر الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون نماز بڑی مشکل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں جو ہر وقت استظار رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں رب سے ملنا ہے لوٹ کر جانا ہے جانا ہے اللہ رب العزت کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت میدان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان سے پوچھا ان کے ایک شاگرد نے کیسے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے آپ تو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں ہر وقت نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا تھا یہ سوال میں نے کیا تھا جو جواب ملا تھا وہ میں تم سے بتاتا ہوں تم دوسروں سے بتانا فرمایا تھا رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کا بھی کثرت سجود کثرت سے سجدہ کرو مسلسل سجدے کرتے رہو فَإنَّكَ لم تسجد سجدتن إلّا رفعك اللہ جب بھی تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور تمہارے ایک گناہ کو گھٹا دیتے ہیں سجدے کی کثرت سجدے کی طوالت یعنی جب ہم سجدے میں جائیں تو دیر تک سجدہ کریں ایسے جی اللہ تعالیٰ پیار کر رہے ہیں قریب بلا رہے ہیں بس جد سجدہ کرو اور قریب آتے جاؤ میں کن ال آدمر ربی و ساجد العقرب و ميں کن البد مربى سجدے میں جب انسان ہوتا ہے سب سے زيادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جتنی دعائيں ياد ہيں جلدی جلدی اللہ سے مانگتے جانا اور ذوق اور حلاوت محسوس کرنا چاشنی کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں کوئی اچھا موسم دیکھتے ہیں اچھی کوئی اچھی سی بات سن لیتے ہیں جس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے دل کو سکون مل جاتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ویسے سجدے میں جا کر سکون مل جائے کہ اللہ پوری دنیا ایک طرف اور یہ میرا مسلح ایک طرف حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے اور چاروں طرف سے ان کے لکھنے پڑھنے کا کام بند کر دیا گیا تھا ان کے یہ دنیا تنگ کر دی گئی تھی کوئلے سے لکھتے تھے دیوار پر کتابیں لکھتے تھے اپنا کام جاری رکھتے تھے اور اس کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے اس مسلح پر اس جائے نماز پر جو سکون ملتا ہے اگر ان دشمنوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اتنے سکون سے اور آرام سے ہے اور دل اس کا اللہ کی محبت سے آباد ہے اسے اللہ کا اصول حاصل ہے معرفت حاصل ہے تو میرے لیے یہ جگہ بھی تنگ کر دیں یہ بھی چھین لیں مجھ سے دفن کر دیں مجھے زمین تو یہ سکون ملے کہ کہیں بھی کچھ بھی پریشانی ہو یہ میرا سجدہ اور یہ میری دعائیں مجھے راستہ دینے والی ہیں راستہ دکھانے والی ہیں یہی سورہ فاتحہ کی پوری تفصیر ہے کہ اللہ کی الوحیت اللہ کی ربوبیت اللہ کی رحمت کا استحصار جب ہم کہتے ہیں عیا کا نا تو اللہ کو الٰہ مانتے ہیں یا کا اللہ کو رب مانتے ہیں اللہ آپ ہی ہماری پرورش کر رہے ہیں دیکھ بھال کر رہے ہیں اور جبھی ہی دن اسرات المستقیم کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اور پھر تین قسمیں لوگوں کی ہو جاتی ہیں کہ انعام ان پر ہوتا ہے جو جان کر عمل کرتے ہیں اور غضب ان پر ہوتا ہے جو جان کر ٹھکرا دیتے ہیں اور ظالین اور گمراہ وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں بالکل علم سے بھی دور ہوتے ہیں اور عمل سے بھی دور ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے الدین انعام تعلیہم اللہ آپ نے جن پر اپنا انعام فرمائے اور ان کی رفاقت عطا فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے مغزوب علیہم اور ظالین سے کہ زمرے سے ہمیں نکال دے آمین و آخران الحمد للہ رب العلوم